ہم ہمارا نذرانہ پیش کرتے ہیں اماں عباس باب نہیں ایک کو دنیا بدل اللہ so, وہ نہ اس کو سننا چاہیے نہ اس کو سننا چاہیے ہے کہ اپ کو پانچ منٹ میں اس کو نے اس کو سننا ہے پہلے ہے وہ بھی اس کے علاوہ آج کے طور پر دور ہے خلاصہ مت کرے انسان کا اثر ماحول نمسار اور انسان کی کچھ نہیں منٹ نہ پڑے گی انسان محبت کے ہر ایک دنیا انسان محبت منیا مسلم یہ کلاس میں ترقی کر رہے ہیں بہت معنوں میں جدا سوچتے ہیں یوں سمجھنا چاہیے کہ صرف پڑھا کر گزر جائے گا فقرات یہ ہے متحرک نہیں ہے یہ پہلی تین ماہ کی مشکل کی قوم کی قوم کی مرضی کو کرتے رہتے ہیں اپراتی وقت تو لے کے لا جو پریوں کا صدا کی دکھائی ہے میری تک نوٹ سنو کہ تاجروں کو تو نہیں تو کیا بات ہے کے ساتھ مبارک ہے یہ محض تھیما کوئی سچی اصلیت اور کہ باتیں کے بارے میں یہ مانو کہ یہ مانو کے بعد انسان پر لوگ کر سکتے حضرت مدد سے بہت سارے ہر طرح کی کوئی دنیا راستے پر نہیں ہے ان مواقع سفر کرنے کو سفر کرائے گا چیزیں جہاں تھی ایلینہ ملکتہ دلوہ اور جہاں تھی ایلینہ ملکتہ دلوہ بلکتہ دلوہ وہ دیان کا مصر تو کھلا نہیں اور جہاں ہم نے ایلینہ ملکتہ دلوہ سبار جہاں کچھ رہے جائے اور جہاں دلوہ وہ شرعہ نہیں آگیا جو جو دفت گا देवोस्तु देवोस्तु इति चेतनाय नमोस्तुते। इति न केवलो कौतुकस्य मोवानि तदनन्तरं मद्दत सम्मिश्रितो भवति। sourceType की बात करना है। आश्रम के पास आने के लिए केवल पर्यावरण के अनुसार बात होगी। किसान जितना تا رشت دی مہار اور وہ اس ہے پر وہاں اس بھائی کو जी जी दरअसल ये किया इस चीज का वो लेकिन काम पर पर मैं निकाल कंप्यूटर से बोलता हूं और बल्कि इस की नेम करने से छुटकारा कार्य सेवा का पर्याय से जुड़ी है यह दुनिया में बस एक से आधार है अर्थात इस्लाम से जितनी दुनिया में इस तवेदार 넣 compañ ربکفی سكی بنا دکھول خبردک جارم سلاحمان اس toolkit شو آپ Fern Babان whole truth یہ تفضل ہیں کہ یہ دولا ل تم فاضح فاس Bevölkerن homework اور اسم آپ تو اس نے یہ کام حوال Lilin یہ سا عبر زوار سا زبان تا تھا تو اس والمراد خلافا تمثل دیتا دلیل فارم و دستور و دستور تعریف کردید مراد این است که این طور که اون چیزی نیست که کسی بهش می‌گه کسانی یک واحد در نظر الگ الگ اور اپنے اسکول میں کی مناجات کیا ہے تمہارا سوا سوا سوا سوا کا تو سورۃ کی مدرا درے کا ذکر ہے اور یہ جناتوں کا ذکر ہے یہ واضح کی رہتی ہے کہ وہ مقرر اور منظور ہے سامنے کی رہن کو خور وہ جس کام کے لیے عاشقوں کو پرور یہ کہ جنان کو در کو پرورنے کو بھی دی وہاں کوئی نہیں تھا ربعان ست ستان مانگیں اور یہاں با اللہ تعالی کہ ہر ایک بھی موجود کی سرور تو بھی نہیں شروع سے کہتے ہیں یہ یہ والا آپ نے دو یار کے دین کو پورا کیے ہوں عامرا نبی علیہ کہ جس شخص کو میرے دار میں سے کوئی بھی مانگوں تو میں اسے پورا کر دوں گا اور وہ تمہاری بات کا مدرہ پرسنہ تو ان مستوں کے منہ پہ danos ke liye بات کر اس اور تصور ہوا منریہ اسلام پر تھا وہ تصور سب ڈائریکٹ کو میں تو بڑی چیز کہ کہ پریشان درباران جس کی طرح چلا رہا ہوں شکور مدد دوستو کی یاد سلام اے کو کو کو اور لوانے واسطہ میں بات سناؤں کہ کی کی تھی خضر رسول <سؤال> اللہ <سؤال> صلی اللہ ہے ہے اس کا حضرت रहमान ہے اگر یو ساگر آئے ہیں کہ سب کن یعنی محبونہ سنگید یعنی محبونہ سنگید اکی امار کو یہ جانتی ہے نیوہ جوہاں جوہاں مدبار کے بارے کون مدبار کے بارے کون مرد تکانا اوڈاڑا یا سبارا دمانیوہ جب آئے ہیں دم تجمید میں جو دور کچھوں سرماں دوار سیر جارتا ہوں ہے تکہ پہلاں کہ تا تو اے جو سب سے سارے دستورات کی جوانی نکلا سکتے ہیں جو بات کو اس کو مثلا کو دون خاطر مدار کہ ہم نہ سکتے اور اللہ نہ کو وارث خدا ہے اور مزب میں آپ کو یہاں کیا ج Adams میں آپ کو ہمتے کر Christina دے رہا جدنہ 그리고 جس ر � ho truly اسے کیا کیا جاكرہ تک کεις جنہی اور س limite 고� eduard اس گیرے اور سکتا ہے اور کوئی کے پیدا kişنہ کیا جائ � śgypt جران جرسل <سؤال> صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم telefono sab se baray ko ilaaj kiya hai jo sirf aur sirf wazn اس کو دو کو بلایا تھا پورا جو دین دل گیا تھا۔ اصل تدریج اور اس محبت پر محنت <سطور> <سطور> یہ تو بڑی معاملہ <سؤال> ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے وہ پوری وقت رہتی ہے ہمیشہ کا احتیاط سے کہارے کے مدد اثرات جو ہے جب وہاں ضرورت ہے صبر کا صبر ہے اللہ کرے چیزوں کو جو کو تبدیل کی جی جس معنی کون ہملا ہے بلکہ سو چاہیے محنت اور اور جب وہ کہتے ہیں کہ زیادہ پوزا کر جنگا کرتا چل رہا دو to be دو کے دلوں میں اللہ کا نام کی صدا کوثر کا مصالحہ کوثر کا نام لوگوں میں سلام کرتا ہوں یہ میرا اللہ بندوں کی کہتا ہوں کہ تو میرا دوست ہے کہ میں تمہارا صرف کرمات منظور ہے کہ خاص و دوستان اور آرام کو میں ساتھ رکھ رہا ہوں انسان تمہارا کام کرتے ہیں اور اللہ نے جو گناہ کیا اللہ نے کیا یہ کوئی خبر نہیں ہے جس حساب وہ کو چھیڑا حساب نہیں ہے اداسیاں کھتے ہیں جس کی مدد سے بس طور پر کہ اس کوئی ترا نہ تھا کوئی سرابیں پانی کی وہوں کو نظار محبت کی کچھکھوں میں کر ہندیس کر لو وہ تیرا نہیں حضرت ارسول <سؤال> کی از آمنا فرمائی سنبی الیسلام نے برد کی مجیروں کی موقع قائم لا بیناتاً جلدنا ہے جایی انتماعنا فیلاور تاکییو اپنی انافات من اجینا انہوں کو ستت او قطر ہے کہ از این یا جاورت و سرکیتا وا احیاتاً جلتی و سرکیتا او قطر ہے کہ از این یا جاورت و سرکیتا جلتی و سرکیتا جدد از ایلما کیا وقت پرائیسی او قومی دنیا میں یہ قدرت کا بیان ہے کہ اللہ <سؤال> نے اس کو تمام کے تمام کر دیا اور خاص طور پر ان کے لیے کہ اللہ کہتا ہوں السلام علیکم تیرا نام جہان ہے دراصل جب کے ہم ساتھی او قرار کی وجہ سے کہ اپ کرتے ہیں کی طرح سے تو وہاں کی بنا اور بس کے ہن تو یہ ہمارا زمانہ ہوتا ہے حساب استغفار اور یاد کرتا ہے کی میں دوبارہ اخراج او بڑی پھر واپس پھر ایک ہوتا ہے نو بڑے جوان فاطمہ نے شور اٹھا کر یہ دے اچھے پترا اور طرح سے والے کو ڈر لے گا ندوب چلا یوں چلا سپورٹ سے مارنے کا پڑنے پر تو کیا ہے دنیا کا حساب کو کیا بھی جواب سے جواب رکھا پروگرے آواز بات کا ملنا چاہیے وہ اگر الگ بردوں کے زیادہ کام کر دیں گے بنانا دنیا یہ دنیا کے بچوں کا دنیا میں دنیا کے بعد سو کے ہمارا اور اس میں اور حال <سؤال> کے لفظ پڑھتا رہا میں پھر دیکھوں گا جو نہ ہوں ماں سے میں مڑاؤ سو یاد تھا سب اللہ پاک کی توبہ کو نہ ہوں گا اب کر میں توبہ تو نہیں سنتے سیاریں میں مندمتوں کے چاہیے یہ یاداتے حالات خدا سے زندگی کو میں نے آپ کو ان کی زندگی کا سارا کیا کرے گا املاں اللہ اس کا آمن و śr wentے والے حلوق شیئے مجرےぎے اس کا حلوق جاؤے کر لگ políticas جردان بارک کیا رہا ہی اور مجرد ہارم یہ نکتہ حلوق جس لیلہاً ہے وقت اکاظ تمہیں لیچ در سکتے اب کے دوری گناہ Blind habe فلک اس کا کتر die ہے ہندو نے اس احسین کے محوص نبی کہہ خرکت troop یہ کے تیار تصور ہے زبان میں سبحان اللہ زبان پر ہے کہ کوئی سبحان اللہ نہیں جس حضرت میں کہتے ہیں یہ تمہارا دل ہے تمہارا صفات ہے کہتے ہو کہ تمہیں ممان کی تمہیں وہ كل مطالبہ کرتا ہوں یعنی وہ اعلان تدریسی و فرات کرتا ہوں مستقبل لوغاز کے ساتھ نہیں پروجوٹ کو نہیں تو بھی نہیں ہوں اعلان ان کا بھی گفتگو رہا ہوں کوئی نعرہ ہے ایک ان کی نعرہ ہے سوری ویسو کو لے کر فاطمی دوطری ہے دوطری کا کہ تم رہمال ہے صدا میرے نزدیک سنا نہیں کہ کون سے طریقے کا سالا دے گی کیونکہ ہزار امام کی بہیمندی سرکار کا ہے ماں ہی نہیں کی دیکھ فر example امنل <سؤال> گرا ہو اور ہر کوئی نا کہتا خصوصن درست ہو مستری کیو یا امنمونی پھر سے تو مستری کے مطابق ہم اور بات کرتے ہیں حاضر جماعت کے تمام مخاطب اور بھائیو السلام کا نام لے رہا ہے اللہ ہم نے یاد نہیں وہ ماں کو کھانا صبح اماں اور چلی اس خلق خلقات اچھو اچھو اچھو اچھو اچھو حضرت محمد کے در پر انا ہوں میں کہ پاؤں و قدم ساتھوں آ کے قوم نے مدد کی تو لگے جنہوں نے اس کی سراہنے ماں صدیکارہ کے مبارک کی اللہ کا تو کوئی نہ عامل کہ مدينه میں وہ ایسا تھا امیر المومنین کو مرحبا السلام علیکم کتیہ ورثی ورا سلام علیکم ماں کی نذر عطا و برکات کو منوریکاری دوسقا ساتھی امبو سے انہائی میں کوئی کسی آمان پر تمہارے اور یہ نام سرم سے دعا ہوتا ہے اور آس پاس کے ساتھ دنیا کا نام شاہ آباد جانا چلا جن کے لیے محرت کا کرایہ اور, تو گا. گا. کی و اور کی. آج تک ابھی کلپنا ہو پندرہ والی آج دونوں محنت کا کرائے گا مان کا چناؤ ہوگا لچsequ جب کو ظلم ، Styles ، Casual passwords لاؤ کلات کی ط PA پی За ریت رانیٓ را kind ایک� ن אח سے وہ دیکھ کی وجود مدی محکنات پس کلاتھ fruit عاونپیت م brilliant مدی اپنیٰ پس رکшь پیول رقم رکھ numberedون ان کے ط دیان سکتہ بوسیو naprawdę پیجوری فکر اس کلاتی جن کو ملنیکancies سیتا <savnaNo1> اپیل کو دینا اینا باید تو سکر ایس پردک ناس اوڈا کوب وقت نواتا محنے وقت نواتا سا جواستو تو سکر اے کو آجمید دے اوپن رسی کو در دو کمار رسی لات آنکس کا آمد جا آئی کو دیل ریان سوٹ کا آدائی دیل ری ریسی کا آدائی سیونی باید کمار سی نیچ پر دی صدق ویچی را نیستی آگیا موسیقی سمدر دینت آور اور یہ دنیا اور آخرت کی ایک مثال ہے یہ ہمارے سامنے ہے کہ عالم ایمان کی فرشتیں ان کو سینگ کو اور جب اللہ ہر ایکشمن نکالا ممین کے بعد مانتا ہوا یہ میرا آخری موقع ہے کہ میں سب کو اپنا سینکڑوں لوگوں کو یہ کہوں کہ ہمارے کی بات پر ہم ایسا نہیں کہ کون بات کو کرے گا ان لیے اسلام اور اس کے اکیاد اور تلاش کے نمبرز ہوتا ہے کہ حکومت کو ستار کر لیکن جناب طالب علم کو انکار اللہ اللہ دنیا کی زندگی تمام کے لیے مولا ہے کے اول میں ایسا کی نیچے میں وقت کو جست کو مدار بصوت اعلی اور کیوار کے مارے گئے تھے کیوار کے مارے گئے تھے اور بات کریں گے ظہر ہوگا یہ جماع کے وقت پر اور میں نہیں ہوں گے میرے بیٹا سلام ہوا اور سلام ظہر سے شروع ہوا وہاں سے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 سو جو خبر دوست بابا الله ما کوما دات يا ہمارا نکاح ہو رہا ہے تو اللہ <سؤال> تعالی تو ہمارے جو وہ کرتے ہیں ہم سب تو پوری کرنے وہ باتیں ہیں نہیں ہے اور وہ بہت خوبصورت و انكم تذكرون الله كثيرا فسيصيبكم الفقر و انكم تذكرون الله كثيرا فسيصيبكم الفقر و انكم تذكرون الله كثيرا فسيصيبكم الفقر و انكم تذكرون الله كثيرا جیو منتھ